أشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شغله لمحدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بن بسم اللہ الرحمن خبیر اللہ اللہ سید عائشہ سے بارہ میں امام حاکم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے علم, علم، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے اور آپ کے توسط سے ہم تک پہنچائے علمین کی حدیس ذکر ہو رہی ہیں ایک حدیث اچانک سامنے آئی اس کا تعلق بھی آج کل کے ان حالات سے ہے وہ بدعقیدگی ہمارے معاشرے میں بہت ہی مستحکم ہو چکی ہے اور جس کی جڑیں انتہائی گہری ہو چکی ہیں اس بد کے تعلق سے یہ حدیث ایک علم نافٹ کے طور پر ہے آج سفر کے مہینے کو ہر سمجھا جاتا ہے اور در حقیقت یہ اسلام سے قبر کی جاہلیت ہے اسلام کی آمد سے قبر لوگ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور نحوست کا یہ عقیدہ لوگوں میں شرائط کرتا جا رہا ہے اور سفر کے مہینے میں عام طور پہ لوگ شادیاں نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اہم فیصلے کرتے ہیں ہی کسی اہم فیصلے کی تجویز کرتے یہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی پر توقل کے منافی ہے بلکہ اس علیدہ کی بات صورتیں بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی اسد احمد میں ایک روایت ہے ابو وہ حریر الدی اللہ تعالیٰ عنہ امیل اسلام سے ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تی فی ان نمبر حسد تین چیزوں میں ہے ایک عورت دوسرا گھر اور تیسری سواری ام المومنین کو اس حدیث کی خبر ہوئی انہوں نے ارشاد فرمایا کتاب اب القاصم کی جس نے ابو القاسم محمد الرسود اللہ علیہ وسلم پر قرآن تارہ ربی الرحم اس طرح نہیں فرمایا کرتے تھے کچھ کلمات ابو حریرا سے چھوٹ گئے ہیں نبیر اسلم یوں فرمایا کرتے تھے یہ کان عہد الجاہلیت یہ مولون جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نوست تین چیزوں میں ہے ایک عورت اور دوسری گھر اور تیسری سواری یہ عقیدہ جاہلیت کے دور کا ہے ایک طرح کی بدعیدگی ہے اور یہ کہ کوئی چیز کا ذریعہ نہیں ہو سکتی حوصت صرف انسان کے عمل میں اس کی بد عملی یہ اس کے لیے سراسر نقصان کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ اپنی بد عملی پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کو منہوس قرار دیتا ہے عورت بیاہ کر کسی گھر میں آ جائے نقصان ہو جائے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جب سے یہ بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے اس وقت سے اس گھر میں نقصان اور طرح طرح کے شر داخل ہو رہے اس عورت کو منہوس قرار دے دیا جاتا ہے کسی گھر میں یگ بات دی رہے بہت میتیں ہو جائیں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر منہوس تو نہیں ہے یہ ساری زمین اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے اور یہ سارے زمانے اللہ رب العزت کے ہیں یہ سارے ایام اللہ رب العزت کے ہیں اور یہ سب بابرکت ہے نہ کوئی زمانہ نہ کا باعث ہے اور نہ ہی کوئی زمین نہ کا باعث ہے حوسن انسان کے عمل میں ایک انسان کے گناہ اس قدر پڑ جاتے ہیں کہ اللہ رب عزت اسے جوڑتا ہے جو کہ بعد دیگر کچھ صدمات سے دوچار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ گھر یا عورت یہ فلاں چیز میرے لیے منحوس ہے اور ان تمام صدمات کے باوجود اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیتا اس موقع پر سید عائشہ سے دیکھا نے قرآن کی ایکت پڑھی بہت مصیبت ہے ولافی انفسے کو ان لافی کتابیں بے قبل ان جو مصیبت پہنچتی ہے اس زمین میں زمین کے کسی ٹکڑے میں کہیں زلزلہ آ گیا یا کہیں طوں اور بارشوں نے تباہی مچا دی یا کہیں کا مرض پھیل گیا یا کسی گھر میں کوئی دکھ اور پریشانیاں داخل ہوئیں تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا کہ یہ یہ سب کا سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے کب لکھا قبل, من قبل اس خلقت کو مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں سارے اللہ کے علم میں ہے انسان کا کردار کیا ہوگا جس کے معاملات کیسے ہوں گے اس کردار اور انہی معاملات کے مطابق اللہ العزت نے فیصلے پہلے فرما دیے ہیں ایک انسان اس واقعے پر بجائے اس کے کہ اپنے کردار کا جائزہ لے وہ دوسروں کو اپنے لیے باعث نحس قرار دیتا ہے یہ سوچ نہ صرف یہ کہ توکل میں کمزوری اور اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ اپنے کردار سے یہ کب توبہ کرے گا اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے لاحق ہونے والا شر میری کسی بدعملی کی بنا پر ہے اس طرح سے اس کو ہوش نہیں آتی اور شہبان اس کی سوچ کا جو روح ہے وہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور وہ اسی قسم کے سوال کرتا ہے اسی قسم کی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے فلاں چیز میرے لیے نحس ہے اور فلاں چیز میرے لیے منحوس ہے حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں اس مضمون کی بعد آ حدیث نبی اسلام سے ثابت بھی ہے عمر کی حدیث ہے بن وقاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا فرمایا کہ عورت گھر اور سواری یہ منحوس ہو سکتے ہیں لیکن کچھ اسباب کے تحت مثلاً ایک گھر میں ایک عورت ہے جو انتہائی بد کلام ہے بد اخلاق ہے اس کا رویہ اپنی اولاد سے معنے دانا ہے گالی گلوچ کا ہے اس عورت کی یہ جبلت اس گھر میں نہوصت کا باعث ہو سکتی ہے وہ گھر اگر مستحکم نہ ہو اور اس میں طرح طرح کے نقصانات ٹوٹتے ہوں یہ اس کا ذریعہ ہو سکتی ہے آخر نبی اللہ اسلام نے لوگوں کے جو غرائض ہیں اس کی خبر دی ہے کہ لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ فلاں عورت منہوس ہے فلاں گھر منہوس ہے لیکن اصل میں کوئی ذات نحوس کا باعث نہیں ہے بلکہ کسی گھر میں رہنے والے اگر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا وہ باسیتوں کا ارتکاب شر اور نحوس کا باعث ہو سکتا ہے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رسول برکت شب حص برکت نواول جو شخص جس کے زیر دست کچھ لوگ ہوں جیسے باپ ہیں تو اس کے بیٹے اس کے ماتاحت ہیں ماں ہے تو اس کی اولاد اس کی ماتاحت ایک کمپنی کا مالک ہے تو اس کے مزدور اور عامل اس کے ماتاحت ہیں ایک دکاندار ہے تو دکان پہ کام کرنے والے اس کے ماتاحت ہیں یا گھروں کے نوکر چاہر ماتاحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا رویہ بد سلوکی شک من فرمایا کہ یہ نحوست ہے حس البال نواؤن اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ رزق کی برکت بات ہوتا آئے نا ممکن ہے مگر اس میں اصل عمل دخل انسان کے اپنے کردار کا ہے اپنی بدعملی کا ہے اور اللہ رب ریسط کے سارے ایاان اور سارے مقامات بابرکت ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی زمین میں نہیں ہے اللہ تعالی کے زبانوں میں نہیں ہے بلکہ روست کا ایک ہی سبب ہے اور وہ انسان کا اپنا کردار ہے صحیح بخاری میں نبی رسلام کے ایک حدیث ہے ابیرا رنو کی روایت سے فرما کہ لا ادوا ولا تیارہ ولا بلا ولا بلا یہ تین چار چیزوں کی نفی آپ نے فرمائی لا تو ادوا ہے ادوا یعنی کسی مرض کا متعدی ہونا یہ ایک مریض ہے بیمار ہے اور ایک صحیح شخص تندرست اس کے پاس جائے اور اس کا مرض اسے بھی لاہن ہو جائے جس کو عربی میں اگوا کہا جاتا ہے یعنی برف کا متعدی ہونا ایسا کچھ نہیں برف متعدی نہیں ہوتے اور نہ ہی تیارہ ہے تیارہ بدشگونی کسی آواز کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ بھی کچھ نہیں اور نہ ہی حاما ایک پرندہ جسے اپنی زبان میں کلو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ سفر نہ ہی سفر کا مہینہ ہے یہ سارے عقیدے غلط ہیں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے آد کوئی مرض متعدی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ فلاں مرض متعدی ہے اور اس میں متعدی ہونے کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے عرض متعدی ہو سکتا ہے مگر یہ قدرت مرض کو حاصل نہیں بتا ہونے کی اگر تمہیں برض متعدی ہوگا وہ اللہ کے امر سے متعدی ہوگا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برس بتا خود متعدد ہے میں خود یہ طاقت اور قدرت ہے یہ عقیدہ ان کا غلط ہے متعددی ہونے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور وہ اللہ کے امر سے متعدی ہوتا ہے اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے پھر من مدر مجہوبی پھر اور الاسد کوڑی کا جو برس ہے مجزو جزام کا بریس اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یہ ایک عجیب عقیدے کی تربیت ہے کہ تم کسی مجلوم جزام والے شخص کے پاس جاؤ اور تم تندرست ہو اور وہاں جا کر تمہیں بھی جزام کا مرض لاحق ہو گیا وہ لاحق اللہ کے امر سے ہوا ہے اور تم یہ عقیدہ لے کر بیٹھ جاؤ کہ میرا اس کے پاس جانا اس کے پاس بیٹھنا حالانکہ وہ مریض تھا تو اس کا مرض مجھ میں سراہیت کر گیا عقیدہ یہ بنا رہا کہ یہ مرض کی ذاتی تاخیر ہے ذاتی قدرت اور طاقت ہے کسی دوسرے تک پہنچنے کی یہ بات غلط ہے اگر کوئی مرض کسی کو لائق ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے امراض کے اسباب ہوتے ہیں اور کچھ امراض کا متعدد ہونا ایک سبب ہے مگر اصل امر اللہ کا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوگا لیکن کئی ایک کو نہیں بھی ہوتا جس کو ہوا اللہ کے امر سے ہوا جس کو نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا امر تھا کہ نہ ہو یعنی کہ ٹھنڈے پانی میں بذات خود یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ ہر پینے والے کو مضبوط کرتے کام سزا کر دے نہیں جو بھی شر یا خیر کا فیصلہ ہے فرض کا لائن ہونا یا نال یا نا ہونا جو محض اللہ کی امر سے ہے فرمایا کہ تم مجلوب سے بھاگو حالانکہ نبی کے پاس ایک مجلوب آیا اس کو کوڑ کا فرض تھا جزام کا فرض تھا اور آپ نے اس سے مصافہ بھی کیا آپ کھانا تو رابط فرما رہے تھے اور میں ہمارے ساتھ تم کھاؤ شدت لے تو اللہ پر اعتماد بندھے کا عدیدہ یہ ہو کہ برس میں بساتے خود کوئی تاثیر نہیں اللہ کا امر ہوگا تو برس لائق ہو جائے گا اور اللہ رب العزت برس کو بھیجنے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے مجزوم سے بھاگنے کا حکم دیا کہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے تم یہ نہ سوچ بیٹھو کہ مجھے یہ مرض اسی لائق ہوا کہ میں فلاں مجزوم کے پاس گیا تھا اور اس کا جزام مجھے بھی پہنچ گیا اور اللہ کا امر اللہ کی قدرت اور اس کی تاثیر کو تم فراموش کر دو جو کہ عقیدے کی خرابی ہے تو شریعت نے اس طرح ایک انسان کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے کے سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ تم سرے سے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں شیطان کو پار کرنے کا موقع مل جائے اور افیت کا راستہ اپناؤ اور تلاش کرو بعض امرا متعدی ہوتے ہیں مگر متعدی ہونے کا امر اللہ کی طرف سے خود ان میں طاقت نہیں ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انما تمہارا شگوت اللہ کے پاس ہے تمہارا شکون اللہ کے پاس ہے یعنی فیصلہ اللہ فرماتا ہے ہر خیر یا شر کا صحت یا مرض کا غنا یا فقر کا اللہ فرماتا ہے ایک مقام پر ہے تاہر طاہر کم بہ تمہارا شکون تمہارے ساتھ ہے یہ بھی قرآن ہے یہاں کو تعارض نہیں ہے ایک مقام پر یہ کہ شبوت اللہ کے پاس ہے اور ایک مقام پر یہ کہ تمہارے پاس تعارظ نہیں ہے اللہ کے پاس ہے اور تمہارے پاس بھی ہے اللہ کے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا امر اللہ کی طرف سے آتا ہے حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور تمہارے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اسباب تم پیدا کرتے ہو گناہ کر کے معاشیتیں کر کے لافرمانیاں کر کے اسباب تمہاری طرف سے ہیں امر اللہ کی طرف سے ہے تمہارے خیر و شر اللہ کے امر سے آتا ہے اس کا امر ہو تو آئے گا نہ ہو تو نہیں آئے گا کثیر ایک مقام پر فرمائے اللہ رب العزت تمہاری بہت سی حرکتوں کو معاف بھی کر دیتے تم بڑے گناہ گار ہو اللہ مقدم الماسیتیں کرنے والے اگر ہر معصیت پر اللہ رب العزت تمہیں دکھ دے پریشانیاں دے تم بچی نہ سکو تم تباہوں برباد ہو جاؤ اگر مگر انداز تمہیں جھنجھوڑتا بھی ہے تاکہ تم پلٹ آؤ اور تمہاری بہت سی حراکت بھی کر دیتا ہے ہر حرکت پر پکڑ لے تو کوئی بچ دے نہ پائے یہ خالق کائنات کا حلم ہے بعض گناہوں پر پکڑتا ہے واپس کرتا ہے تکلیفیں دیتا ہے تاکہ ہم اپنی ماسیتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ ہے اگر متعدی ہے تو اللہ کے امر سے وضاحت خود نہیں اور نہ ہی کوئی شگون ہے اللہ تعالیٰ کے ایام مبارک ہیں اس کے مقامات مبارک ہیں اس کی زمین بابرکت ہے سب اس کی مخلوق ہیں ان میں سے کوئی چیز مرحوز نہیں اگر کئی سال قبل شمالی علاقہ جات میں سلزلہ آیا بھائی مانا نہیں کہ وہ سارے پہاڑ اور سارے شمالی علاقہ جات محروس تھے نہیں نہ تمہارے اعمال میں تھا کل کچھ جھٹکے محسوس ہوئے ڈفینس کے علاقے میں سارے نو کی تقریبات میں وہاں کیا کچھ ہوا سمندر کے کنارے پر سارے نو کی ہجت لے کر لوگوں نے کیا کیا تماشے کیے اللہ جو جو جوڑتا ہے یہ نحوسط کس علاقے میں نہیں ہے تمہاری بدعماریہ نوسط ہے تمہارے یہ جو حرکات اور سکنات ہیں یہ باعث نوسط ہے بجائے اس کے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا خوف اختیار کرو اور توبر انعام کا راستہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے پرٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اس طرف کوئی نہیں سوچتا اپنے گھر کو محفوظ کہیں گے دو بہو کو منحوس کہیں گے اپنے آمار پر توجہ کوئی نہیں نہ دیں گے ان ساری بد عقید کا کلا کاما فرمائے بلا ہاں اور نہ ہی الڈو کی کوئی حقیقت ہے ہاں ایک پرندہ آواز اوقات وہ گھروں کی چھتوں پر بیٹھتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے تو ایک عقیدہ میں آروف ہے کہ جس گھر میں یہ آواز نکالے اس گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل آنے والے کسی فرد کا انتقال ہونے والا ہے کہ نہیں بلا ہاما ہمارے دین ہے اسلام نے جو توحید خارص کے مختلف عتیدے کا کوئی تصور نہیں وہ گھر کی چھت پہ کبا بولے الو بولے تم گھر سے نکلو کالی بلی تمہار راستہ کاٹ جائے اس میں سے کوئی چیز بائد ہے شر نہیں اور جو شخص ان چیزوں کو دیکھ کر اس خوف میں اتنا ہو جائے کہ دلی گزر گئی میں گھر واپس پلٹ جاؤں میری خیر نہیں ہے خوش رکھے وہ شرک میں داخل ہو گیا اور اگر وہ سفر جاری رکھتا ہے گھر نہیں لوٹتا لیکن ڈر اس کے دل میں موجود رہتا ہے کہ شاید کچھ ہو ہی جائے شرک یہ بھی ہے مگر اس کا موال کم ہے اور جو شخص گھر لوٹ ہی آئے اس تصور کے تحت اس کالی بلی کو دیکھ کر مشرق ہو گیا اس کے عقیدے میں شرک آ گیا اور یہ سوچ اللہ معاف کرے انسان کو دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے اگر مبانے نہ ہو تو شرح مبانے ایسی کوئی چیز نہیں کہ پرندوں کا بولنا الو کا بولنا جو ہے وہ بہوست کا باعث ہو کسی کے موت ہونے والی ہے یہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو دانا اور زیرک سمجھنے والا اپنے آپ کو انتہائی کائیاں سمجھنے والا اگر اس کی کمزوری دیکھو ایک الو ایک آواز نکال کر اس کو الو بنا جاتا ہے۔ اور یہ مشرق بن جاتا ہے پرلے درجے کی حمایت اور بیوقوفی اور صفحت اور نہ کہ بڑا حاما ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ پرندوں کا بولنا الو کا بولنا نہ کا باعث بڑا سفر اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست یا نہیں تھا یعنی جاہلیت کا تھا جاہلیت میں لوگ دو مہینوں کو کا باحث سمجھا کرتے تھے ایک شبال اور ایک سفر ان دو مہینوں میں وہ شادیاں نہیں کیا کرتے تھے امل مومن نے اس جبود کو توڑا فرمایا کہ تجمہ یعنی رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال و بنا بھی شوال کو فرمایا کہ میری شادی نبی اسلام نے شوال میں ہوئی اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے شوال میں شادی کی و بنا بھی, بھی شوال رخصتی بھی میری شوال کے مہینے میں ہوئی مجھے بتاؤ کہ نبی اسلام کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی محبوب اور خوش نصیب کون عورت ہے اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا باعث نحس ہے مجھے تکلیف پہنچتی لیکن ساری بیویوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اور سب سے بڑھ کر پیارے کی پیاری کون ہے یہ خوشخبری کس کو ملیں یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی قیامت کے دلی اللہ اکبر کو دینا ہم نے اپنے اس فرمان نے در حقیقت عقیدہ کی تربیت کی ہے اور لوگوں کی توجیہ کی ہے انہیں نصیحت دی ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ اپنے سامنے مت رکھو بد عقیدگیاں انتہائی بھیانک ہیں جو بعض اوقات ایک انسان کو ملت اور دین سے خارج کر دیتی ہے سفر کا تو اہم باعث تحص نہیں ہے لیکن باعث بحث اس کائنات میں ایک ہی چیز ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل اپنی بد کرداری اگر وہ گھر خریدتا ہے اور آزاد ہی میں کوئی شر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے بس بہتری طریقے سے قرآن خانے کا اہتمام مثال کے طور پہ گھر کے ابتدا میں محفل موسیقی اور پھر فوٹوگرافر اور پھر اس قسم کے ایسے اہتمام جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بغاوت ہے اور پھر اس گھر میں تکلیفیں آتی ہیں تو کیا خیال ہے یہ گھر پائے تھے نہ ہو حوصد یہ تمہارا کردار جس کردار کے ذریعے تم نے اس گھر کا ابتتاح کیا نہیں عقیدہ کا تسلط عقیدہ کی پخت کی مضبوطی انتہائی با کے چیز ہے اور یہ مطلوب ہے اور یہاں بھی ایک حدیث اور میرے سامنے آ رہی ہے جس کی رابی علموں میں نہیں عائشہ صدیقہ رفیع ہے اگر یہ عقیدہ ہم تھام لیں پوری استقامت کے ساتھ پورے فہم کے ساتھ اس پر قائم رہیں تو اس کی کیا برکت ہے ایک بار محبل اسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی اس حدیث کا ذکر مسد احتمندے ہیں رسول اللہ سب نے شادایا تھا من احب علی خا اللہ احب اللہ علخا اللہ کار اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے گا اللہ کی ملاقات کو چاہے گا اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پسند کرے گا اور اللہ تعالی بھی اس کی ملاقات چاہے گا اور جو شخص اللہ تعالی سے ملنا ناپسند کرے گا اور اس کی ملاقات نہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہ چاہے گا یہ آپ نے ارشاد فرمایا جس میں ہمیں ایک علم دیا گیا ہے اور وہ ہے کہ ملنے سے برت موت ہے حدیث کا ظاہری معنی یہ ہوا کہ جو شخص موت چاہے گا موت کے ذریعے پر جام بے لو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے اور جو مرنا نہیں چاہتا کیونکہ مر کے کی اللہ اسے ملنا ہے اور اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسے ملنا نہیں چاہتا یہ اس حدیث کا ظاہر ہے اس حدیث کا ظاہر لیکن ایک بات انتہائی پریشان کن کہ کون موت چاہتا ہے ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مجھ پر موت آ جائے ایک طبقہ ہے امت کا شہداء کا جن کو شوق شہادت ہو وہ شہادت کی موت چاہتے ہیں مگر موت کو بھی نہیں چاہتے شہادت چاہتے ہیں موت اور چاہیے اور شہادت کی موت اور چاہیے صحابہ کران میں کئی ایسے باتیں ہیں کہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے امر نے پوچھا کہ کل کلر موت رسول یار اللہ یارس اللہ صاحب ہمیں ہم سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے مجھ پر موت آ جائے او تو سب کو ناپسند پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی مشکل کام یہ لگتا ہے اللہ تعالی ہماری ماں پر رہے اتنا قیمتی سوال کیا اور اللہ کے دلندر نے جو اس کا جواب دیا اس جواب کو سکھ کر پڑھ کر طبیعت با باہ ہو جاتی ہے شر پہ ہم اس جواب کے مطابق اپنی تیاری کی سمت کر کرنے اس جواب کی طرف اپنی تیاری کے رخ کو بوڑ دے بوت کی تیاری اور موت کی اس کے بعد خود اللہ شاہ کا عائشہ آپ یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ عید الم ہے نا موت ہی جنہ یو حمل اللہ حم اللہ, اللہ تو مومن ہوتا ہے سچے عقیدے والا عقیدے کی تربیت عقیدے کی اصلاح عید اِسلام اصل رسول ہے جو پکا اور سچا مومن ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے کیونکہ اس کا عیدہ ٹھوس ہوتا ہے مضفون ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی مشارت دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ رابی ہے تیرے لیے جنت تیرا ٹھکانہ ہے جنت ہے تو اس سے اللہ خوش ہے یہ بشارت سنتا ہے اس کے دل میں یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنے پربردگار سے جا لے لو اپنے پربر سے برآداد کر لو یہ وقت تھا کہ مومن کے دل میں اب اللہ کی لکھا اس کی ملاقات کی محبت اور وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تب مشارت کے بعد شارت کس کو ملتی ہے ہر ایک کو نہیں اس کا ٹھوس عقیدہ ہے تاہریت کی عقائد سے بری ہے کا عقیدہ کا سوچ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول کا سچا فرما بردار جب اپنی زندگی استحج میں گزار کے عورت کے قریب پہنچ جاتا ہے فرشتے اس کو آکر بشارت دے دے. قرآن موجود ہے. کہ فاغو رفون اللہ آ کر بشا رہتے تمہارے بات میں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے رب ہمارا گہ خوشحال پالنے والا مدبر حاجت روا اللہ ہی ہے پھر اس پر اس پر قائم ہو گئے پوری پختگی کے ساتھ اور سلامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے ان پر گاظر ہو گئے قریب آ جائے گا بڑا کٹھن وقت ہے تم بنا اتریں گے ہو گے شاردے دیتے ہوئے اللہ تفاف بنا تک تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ کسی جسم کا غم کرو دل کو حضر و مراض سے پاک ہو جاؤ کوئی خوف نہیں کوئی غب نہیں بشارتیں آ گئی اب یہ بشارت جب مل گئی اللہ کی رضا کی اس کی رحمت کی جدت کی اب اس شخص کے دل میں تباہ شوق ہے کہ جلد اب جلد اللہ کو جامع لوگ اب وہ زندگی کے باقی لمحات اس پر گراہ گزرتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یہ شوق کیوں پیدا ہوا رشتوں کی بشارت کی بنا پر مشارت کیوں حاصل ہوئی اس کے عقیدے کی بنا پر ٹھوس ایمان کی بنا پر دراصل محرک اس شوق کا اس کا ٹھوس عقیدہ ٹھہرا اس کا کا عقیدہ ٹھہرا اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے جلدی اللہ کو جاں ملو اور کیونکہ اس کی اساس اس کا کبھی عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے کہ میں بھی جلد از جلد اپنے بندے سے ملوں اپنے اس بندے سے محبت کروں محبت تو پیدا ہو چکی اس کے کی بنا پر لیکن فرمایا ہے یہ مشارت سن کر اس کے دل بھی اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملنے ہاں تو اس سے ملنے پسند فرماتا ہے اور اس سے ملنے اپنے نزدیک محبوب قرار دیتا ہے میرا بندہ مجھ سے آدھے یہ معاملہ ہے اللہ سے ملنے کی محبت اللہ، اللہ اور جوش اس اللہ سے ملنے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے ملنا پسند کرتا ہے جس کا معنی گئیں کہ ایک شخص تو کافر ہے عقیدے کا مالک ہے اس کے عقیدے میں شرک ہے کفر ہے کا سیلاب ہے اس کا آخری فرد ہے رشتے آ جاتے ہیں اسے بشارت دیتے ہیں اللہ کے صدر کی اور جہنم کے آدھار کی جب وہ یہ مشارت سنتا ہے اس کو حریف بشارت ہی کہا گیا مشارت قرار دینا اس کی نفسیاتی تکلیف کا باعث بنے گا حالانکہ معاملہ آداب کا ہے جہنم بشارت نہیں ہے جہنم سراس تکلیف ہے اور اس کو بشارت کہنا نفسیاتی آداد ہے تاکہ اور یہ چرد بھن جائے کہ تو جہنم کی سزا سنائی جا رہی ہے اس کو بشارت قرار دیا جا رہا ہے بشارت کیسی ہے اور اس کو نفسیاتی روم تکلیف حاصل ہوگی اب جب وہ سنتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہے اور جہنم کا عذاب میرا منتظر ہے پھر کو کہاں مرنا چاہے گا جی چاہے گا کہ لمحات طویل ہو جائیں اللہ کی معلومات اس کو ناپسند ہوگی اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند قرار دے گا اس ساری تقریر سے حدیث کا معنی واد ہو گیا اور اس حدیث نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی صف کسی طرف موڑ دیں عقیدے کا فہم عقیدے کی اصلاح ٹھوس فکر اچھا عقیدہ توحید کامل الطارتی رب ہے علا ہے اس کی ساری صفات پر ایمان کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں کوئی روزی دینے والا اور کوئی نہیں کوئی مصنول اسباب اور کوئی نہیں کوئی پوری کائنات کے متبر اور کوئی نہیں کوئی حاجت رواج اور کوئی نہیں کوئی دستگیری کرنے والا اور کوئی نہیں اس عقیدے پر قائم ہو جائے کسی پرندے کی آواز پائے سے بحث نہیں ہے دلّی کا رستہ کاٹنا پائے سے بحث نہیں ہے ٹھوس عقیدہ ہو ان کس قسم کی چیزوں کو اعترا نہ سمجھے بالکل ناقابل اعتماد سمجھے لوگوں کی ان باتوں کو اہلیت سمجھے اس کا ٹھوس عقیدہ ہو اس کو بہت سے خبر تجارت ملے گی تجارت مل گئی اب وہ چاہ کر اللہ مجھ سے ملے کہ ملنا اتنا عظیم بریشان ہوگا اتنا باورکد ہوگا نے رسول صاحب کی دعا کی تھی اللہ عبد الحادہ کوئی نہیں کوئی نہیں کا جنادہ پڑا جا رہا ہے اس بندے سے اس طرح ملنا دیکھ کر ہنسے دیکھ کر ہسے اتنا یہ عظیم اور باسحرت مقام ہے اپنے پروردگار سے ملنا اس کی محبت کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ اس کی خوشی کے ساتھ اتنا عظیم مقام یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ مومن کے طریقے سے بن ہیں ان میں بہت سا احتجاطی نرس ہے عقیدے کا علم ہمیں دیا گیا ہے بہت ہی قابل بہت اور بہت ہی اس قابل ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور سبق اس جو سب جس سے حاصل ہو رہے اور وہ اصلاح عقیدہ عقیدے کا استحکام عقیدے کی مضبوطگی اور گفتگی اس پر خوب توجہ خوب توجہ ہم ایک نقطہ حرض کرنا ہے اور اس میں بڑی تفصیل مطلوب ہے شاء اللہ آئندہ کے بعد آہلس البا میں جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ یہی ہے اہل آہلسرف صالحین کے پیروکار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اول جو مقصد ہے وہ دل کی اصلاح اور عتیدہ کی اصلاح ہے کیونکہ اہل بدا کی اصلاح سے آ رہی ہے اور ان کی تمام توجہ کا محور ظاہری امار ہوتے ہیں ظاہری عمار کو بنانے کے لیے اپنی حد سے حضرت عمل کے شوق میں ہیں اور قسم کی کی ہیں اور ریاستیں مشقتیں محنتیں غلام علی اللہ جو ہے وہ چالیس سال رات بھر میں سویا عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غلام علی اللہ اس نے ایسا جو ہے وہ کشت کے ساتھ مجاہدہ کیا کہ کلٹا کوہ میں ڈٹر گیا اور کتنے سال ڈٹتا رہا اس تکلیف میں اس نے اپنے کو راضی کیا بکواسات کی ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ عمل کی کثرت قبل کی دیتی ہے جبکہ صحیح عقیدہ سچا عقیدہ کی کیا ہے جس کا آغاز دل کی اصلاح سے ہو عقیدہ کی اصلاح سے ہو اور جہاں تک عمل ہے تو عمل کم یا زیادہ یا کوئی اسلحہ نہیں ہے عمل کے لیے ایک اس طرح ہے کم ہو یا زیادہ ہو عمل وہ ہے جس کی لگامیں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہو عمل وہ سواری ہے جس کی لگام امام ال کے ہاتھ میں ہے, دلت عمل کے مراد یہی ہے. اس عمل کی تحدید اللہ کے پیغمبر نمبر فرما دے وہ عمل ہے وہ ایک ثرے کے برابر بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو اس کا اجر پہاڑوں جیسا ہے اور جو عمل آج دنیا میں پہاڑوں جیسا ہو لیکن وہ سنت کے خلاف ہو قیامت کی کی ایک زرنے کی جددار میں بھی نہیں ہوگی اور برباد ہوگی تو جوت کا ہے کیا ہونا چاہیے کی اصلاح اور قلب کی ساتھ ساتھ تبجھو تبجھو کی اصلاح کے عمل پر احساس کیا ہے اللہ کے بل کی تباہی ایک تفصیلی مضمون عرض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں خطون پر سوچنے کی توفیق دے دے ہماری ماں نے جو حدیث ہم تک منتقل کی یہ علم نافی ہم تک پہنچایا قدر علم ہے اللہ ہمیں ان کا دا عمل کی توفیق ادا پر ماضے